الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبئهم بحسان إلى يوم الدين أم عباد فعوذ بالله استمعي لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألت عبادي عنه فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعان لي لال لَعَلَّهُمْ یق محتم حضرات دھنی بھائیو اور دوستو آج خطبے کا موضوع ہے دعا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بڑا کرم کیا کہ قبولیت کا دعا کرنے کا حکم دیا اور قبولیت دعا کا اللہ نے وعدہ کیا ہے فرمایا ویدا سالہ بادی امنی قریب اجی بدا وتاری گادان فل یس تدیب ملوبی لال ہمارے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا کیسے کریں اللہ تعالیٰ دور ہے ہم فنونا دین خوب بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں ہم قریب الفنونا دین یا اللہ قریب ہے آہستہ آہستہ پکاریں اللہ تعالیٰ نے آیت نا کی ویدا سالبادی قریب ہمارے نبی ہمارے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہم مطلب ان کے قریب ہیں یا بڑی قریب ہیں یا دور تو آبشک ہے ان سے کہنے کہ انی قریب میں ان کے بالکل قریب ہوں سنتا ہوں دیکھتا ہوں ان کے دل کی بات کو جانتا ہوں ان سے کہیں انہیں اجیب و ہمارے دعا بند, دعا کرنے والے بندے جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں قبول کے تھے دعا کا اللہ نے وعدہ کیا اور فرمایا بندوں کو چاہے فل ول منوبی میری بات مانیں اور اس پر یقین رکھیں ہم ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں اللہ العالمین نے دعا کو بہترین عبادت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں مانا اسی لیے جو لوگ دعا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں اللہ ناراض ہوتا ہے کیوں ایک بہترین عبادت الہی کو ترک کر دیتے ہیں ان لدی نے عبادت ہی سید کھولو نہ جہان جو لوگ ہم سے ماگنے میں دعا کرنے میں تاہی لا پرواہی اور اکڑپن سے کام لیتے ہی وہ یاد رکھیں سید کھولو نہ انقریب انہیں زلیل اور خوار کر کے ہم کے میں داخل کر دیں گے جہنم کی ہی ہوئی ہے اسی لیے نبی حصرات نمایا منم یسلی اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے غصّہ ہوتا ہے تو دعا بہترین عبادت ہے اس لیے متعدد روایات میں نبی والسلام نے اللہ تو سامنے لئی سکرم اللہ لئی سکرما اکرم اللہ مینت مینت دوڑا اللہ رب العالمی کے اور ایک میں احبال عبادت اللہ یا دعا یا لئی س شعرما اللہ مینت دو اشرف العبادت الدعاء اللہ رسول نے فرمایا سب سے عظیم قریب عبادت دعا ہے اور اب دعا عبادت اصل میں عبادت ہے آبر فرمایا لئی شع کرو اللہ مین دعا دعا سے زیادہ محبوب اور عظمت والی چیز اللہ تعالیٰ رہتی کوئی دوسری نہیں ہے ہمیں اور کو چاہے دعا کریں اللہ رب العالمین سے آئے اور اللہ رب العالمین کو رجوع کریں اس سے مانگے لیکن یہ دعا جو ہے دوستوں قبول دعا کے چند آداب ہیں بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے چند کا تذکرہ کرتی ہیں آج ہم دعا کرتے ہیں اگر فوراً ہماری دعا قبول نہ ہوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے بد کرنے لگتے ہیں نہیں یہ بہت ہی بڑا جرم عظیم ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کشتی کے اندر فرماتے ہیں اے میرا بندہ جب ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں ماں میں یا طورم یشکلی اس وقت تک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جب جب تک منڈا لوگوں سے اللہ کی شکایت نہ کرے ہم نے تو بڑی دعائیں کر کے دیکھ لی اللہ نے نہیں قبول کی تو میں نے ماںنا ہی چھوڑ دیا ایسے انسان کی دعا واقعی اللہ رب العلی محنت کر دیتے ہیں قبول کی دعا کے چند آزاد ہیں نمبر ایک دوستوں بہت بڑا آداب وہ یہ ہے کہ دو آدما بھی ایک مٹبہ مانگئی دو متوہار سر سر آپ دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا کر کے گریا وزاری خوشوخود کے ساتھ آپ برابر دعا کرتے رہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا نہیں قبول کرتا مل کر جو دعا تو کر رہے ہیں لیکن دل میں احساس نہیں ہے خوشخود نہیں ہے ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے پرانے پاک سورہ انبیاء کے اندر حضرت علیہ السلام کا واقعہ وزا کریج اتنا دا رپا خَيْرُ خیر الف نانا لہا لہا واصلحنا زوجہ في لنا ہمارے عبید و نصیحت کے لیے اللہ رب العالمین نے قصہ بیان کیا شادی کے بعد سے لے کر کے اولاد کے لیے دعا مارنا شروع کیا ایک دن ایک دن نہیں دو دن نہیں جمانی ختم ہو گئی بڑھاتے بھی آ گئی لیکن دعا مار نہیں چھوڑے دو برابر مارتے رہے اللہ تعالیٰ سے گریہ و اور دعا رب لا تذرنی حبلی دربھر یہ تو اللہ ایک اولا کو کم سے کم دیکھ دیں گے ہماری بارش بنے اللہ کا ماتے برابر یہاں دعا ماسکریا دعا مارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے سستانی سے شروع کیا ہم نے بالکل بڑھا پے اس کی دعا کو قبول کیا لیکن قبول کیا ہم نہیں. اور دنیا والوں کو دکھا دیا کہ جب اندھا کھانا دینا چاہتا ہے تو ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے رب نے فرمایا ساری دنیا اور مایوس ہو چکے تھے لیکن فاصلہ نالا کا ہم نے گوا قبول کیا بیٹا دیا اور پوری بیوی کو ہم نے بچے کے لال بنا دیا کیا سارے وہ لنا سے دعا مانگنا بند نہیں کیا تو دوستو مسلسل دعا مانگتے رہے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں سال میں نہیں دو سال میں نہیں زندگی میں ملتا آپ کو تو آپ دعا مانگتے رہیں یہ دعا آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی اللہ یہاں نہیں تھا تو دو کم سے کم آخر میں ضرور آپ کو بدلہ دے گا ہمیں اسی طرح سے دعا کرنے والا بنائے نمبر دو میرے گھروں دعا کریں اور یقین کے ساتھ ڈھومنا ہے وہاں تمبو کے رو رہا دعا کرو اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے دعائیں رد نہیں کرتا یقین کے ساتھ اچھے دمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اللہ رسول تم کی وا دعا مانگتے رہو لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نشی فرمائی اکوراسن سکسر اللہ بالکل الحمدللہ الحمد للہ وقفہ وسلم اللہ ابادفہ ام آباد دوستو قبول کہتے دعا کا تیسرا شبق بڑا اہم ہے وہ بھی یاد رکھیں ہم دعائیں کریں اور نیک آماد ہی کرتے ہیں پیتے ہیں شراب رات اور آوار کی ساری برائیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے دعا کے قبولیت کے لیے اللہ تعالی نے شرط رکھی ہے سال ہو انسان کی دعائیں زبان سے جو نکلتی ہیں اللہ قبول کرتی ہیں لیکن اس کی زبان سے نکلی ہندی دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی چیز جو ہے ول امن سوال ہو یا بندے کے نیچے ہیں بندے کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کہاں لے جاتے دوہا دعا مانگے مانگے آپ لیکن پچاس منترا بجلی کے نیچے کھڑے ہو گئے اور آپ جس سے استعمال نہ کریں کبھی موبائل سے پہنچیے سورج شاست انہیں یس ابل کا والے عمل اشوار ہو یا پہلے گیارہ مہینے نماز نہیں پڑھیں گے رمضان میں نماز پڑھیں گے دعائیں کریں گے سوال ہے کہ پہلے گیارہ مہینے کتنا بڑا تو کیا ہے تو دوستوں یہ آنکھ شرط ہے وہ امل اسعائیں <فَالِحُوْا> قبول کرتا ہے اللہ لیکن دعا کو قبولیت حت. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچانے والی چیز ہے وہ بندے کے عمل ہے اللہ سستا یا اپنا سہی مہان کے آخر میں آخری آخر میں جہاں بڑی دعائیں ہیں ان میں اللہ نے شرط رکھی ہے نئے قبل کرنے والے تھے اس لیے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے نمبر چار اور آخری شبد دعا آج ہے وہ یہ ہے کہ دعا ماگے دعا ماگے لا سے لیکن دعا سے پہلے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو اچھے بنا رکھیں سنن کی روایت من سو رہو ارے تجیب اللہ رہو شدت رکھا آپ میرے ساتھ نمایا تم میں چاہتا ہے دعا مدے اللہ کی دعا کو قبول کر لے تو اسے چاہیے کہ مصیبت اور پریشانی آنے کے پہلے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں خوب سے کیا کرے دوستوں یہ چار بڑے اسباف ہیں اور شرائط ہیں کے سے دو کے اس کے علاوہ بہت سارے ہیں لیکن وہ کس کی اجازت نہیں دیتا وہ باتیں بتائیں ان چار چیزوں کو یاد رکھے اور جب بھی دعا مانگنا ہو پہلے محاسبہ کر لیں ہمارے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو دعا کے آغاز احکام اور شرائط سیکھنے کی تو فکر سے فرمائے دوستو آج اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان ہیں ہمارا نہیں ہمیں اس پر یقین قابل رکھنا چاہیے کہ آنے والی آہ آہ آہ ہر قسم کی بنا ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی مشکلات لانے والا بھی اللہ ہے اور ٹالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمیشہ اس چیز پر یقین رکھیں نہ کوئی کیڑ نہ کوئی فقیر نہ کوئی مرشد نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی فرشتہ ہماری مصیبت لا سکتا ہے نہ ہماری مصیبت کو ٹال سکتا ہے وہی ہم سست اللہ ہو ہو ہو. اگر تمہارے اوبھر کوئی تکلیف مجھے تو اللہ کے علاوہ اور اگر انگاطار تم کو دینا چاہے تو کائنات کے لوگ مل جھر کے جس عقیدے کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد ہم تجدید کرتے تھے اللہ ولاسہ ولا مناسب دوستو یہ کرونا یہ واپرہ یہ آفت یہ بیماری جو آئی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہم توبہ استفاد کر کے اللہ رب اللہ کی تر کریں اور اللہ رب اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ اس مصیبت کو ہٹا لے اس مصیبت کو ختم کر کے اس بیماری میں جو مبتلا ان کو آپ کے جو اس نے وفات پا گئی ان کی مقصد سما دی اور جو محبوب ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محسوس محسوس کر لیان جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی دورہ اور شہر میں رہتے ہیں وہاں کے ہاتھوں کو شارکا اللہ ان تمام حضرات کو مہنگا مال کی کفی کا صرف روا ہر بنا ہر ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے ان حضرات سے وہ تھام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھڑا دباؤ وطن کے خیر ہے ہر ایسے کس ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا دہت آپ کی امت نہ دنیا میں کتنے بھی مسلمان ملک ہیں سارے مسلمان ملکوں کو امر امان کا دہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ان کی جان ان کی ماں ان کی عزت ان کی عزمت کے حفاظت سما اللہ ولبین و مسلمین وسلمانحمر اندر واید شاہ وکملہ اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل لائٹ کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے